صلی اللہ علیہ واتبع سبيل من انا الی. میرے محترم دینی بھائیوں اور کابل اطرام بہنوں پچھلے دفت میں ایک بہت ہی اہم اور ضروری عنوان جس کی اہمیت خاص طور سے اس دور میں ہے اور ہر دور میں رہی ہے منہج سلب کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس تعلق سے پچھلے درس میں ہم نے گفتگو شروع کی اور اگر سب کو یاد ہے تو ہم نے منہج کے معنی اور اسی طرح سے سلف کے معنی دیکھے تھے منحج کے معنی وہ واضح راستہ ہے جس پر کسی چیز کی معرفت کے لیے چلا جائے عربی زبان میں منحج منہج اور نحج ان تینوں الفاظ کے معنی ہوتے ہیں واضح راستہ اور یہ لفظ آپ کو سورت الفاتح میں ملے گا منہج کی اہمیت اور منہج کے بارے میں سمجھنا کیوں ضروری ہے اس تعلق سے بھی ہم نے دیکھا یہ کورس اس عنوان کے تحت گفتگو کیوں ہو رہی ہے یہ بھی ہم نے پچھلے دس میں دیکھا ایک مقصد اس کا یہ ہے کہ خود ہم کو معلوم ہو کہ منحج کے معنی کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے دوسرے وہ لوگ جو منہج کی مخالفت کرتے ہیں یا اس کی اہمیت کو رد کرتے ہیں قرآن و حدیث کافی ہے منحج کیا ہے ان کو سمجھانا آسان ہو اسی طرح سے وہ لوگ جو کسی غلط منہج پر ہوں اور محض کچھ جزئی مسائل میں سلفی منہج میں سلفی احکام میں کچھ موافقت کریں تو ایسا نہ ہو کہ ہم غلط فہمی میں ان کو بھی اسی منہج پر سمجھیں تو اس کے لیے واضح طور پر سمجھ میں آ جائے کہ اہل حدیث کا منہج کیا ہے تاکہ ہم غلط منہج کو بھی صحیح منہج نہ سمجھ بیٹھیں تو یہ تین بنیادی باتیں تھیں جو پچھلے درس میں ہم نے دیکھی سلف کے معنی ہم نے دیکھے جو ہم سے پہلے لوگ گزر گئے ان کو سلف کہتے ہیں جو لوگ ہم سے پہلے گزر گئے ان کو سلف کہا جاتا ہے ڈکشنری میں لیکن جب شریر اخبار سے گفتگو ہوتی ہے تو سلف میں ہمارے باپ دادا مراد نہیں ہوتے ہیں سلق میں مراد ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس کے کس دین کے بنیادی افراد ہیں یعنی صحابہ تابعین اور تبع تابعین یہ تین طبقے بنیادی طور پر مراد ہیں پھر زمند ان کے ساتھ ان کو بھی شامل کیا جاتا ہے جو ان کے راستے پر تھے جو ان کے بعد آئے جیسے مثال کے طور پر ابن تیمیہ عرحۃ اللہ لے یا محبسین میں سے اور بھی لوگ ہیں یا فقہ مفسرین میں سے لوگ ہیں جو ہم سے پہلے گزرے اگر کہ وہ صحابہ تابعین اور تبع تابعین میں سے نہ ہوں لیکن ان کے بعد ہوں لیکن ہم سے پہلے ہوں لیکن اسی راستے پر ہوں جس پر طلب تھے تو عموماً علماء نے اس کو تاریخ کو قبول کیا ہے ورنہ اصلاً ہمارے سلق صحابہ ہیں اور صحابہ کے امام بلکہ سارے نبیوں کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ ہمارے سلب ہے تو اس تعلق سے اس طویل کی شراب کی یا اس منہج کی کیا اہمیت ہے کیا لفظ منہج نیا دکھائی دینے کی وجہ سے کیا یہ کانسیپٹ بھی نیا ہے کیا ہم کو سلف کے راستے پر چلنا قرآن اور حبیض سے ہٹ کے ایک نئی بات ہے یا صرف قرآن و حبیض پر چلنا ہی اصل دین ہے اور سلب کا منہج ایک نئی چیز ہے یا بھی ہے یا غلط ہے یا ضروری نہیں اس تعلق سے آج کی گفتگو میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں منہج کے معنی واضح راستے کے ہوتے ہیں اور پچھلے درخت میں ہم نے دیکھا کہ منہج کا بگاڑ عقیدے کا بگاڑ پیدا کرتا ہے عقیدہ ایک جز ہے اور منہج ایک ایسی چیز ہے جس کے زمین میں عقیدہ بھی آتا ہے اور جس کے زمین میں احکام بھی آتے ہیں اور بہت سارے اخلاق بھی آتے ہیں تو منہج وہ اصول ہیں وہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ایک انسان حق تک پہنچتا ہے اور حق کی پیروی کرتا ہے اگر منہج غلط ہو جیسے راستہ ہوتا ہے اور منزل ہوتی ہے راستے کا مقصد منزل تک پہنچنا ہوتا ہے اگر راستہ صحیح ہو آدمی منزل تک پہنچے گا اگر راستہ غلط ہو آدمی منزل کی بجائے کہیں اور پہنچے گا جس کو ہم گمراہ کرتے ہیں لہذا مندر تک پہنچنے کے لیے صحیح راستہ اپنانا ضروری ہے اسی طرح سے دین کے صحیح مقوم تک پہنچنے کے لیے صحیح منہج ضروری ہے ورنہ ایک آدمی بے دینی کو دین سمجھ لے گا شرک کو توحید سمجھ لے گا ایمان سمجھ لے گا بداعت کو سنت سمجھ لے گا اور اسی طرح سے بہت ساری غلط چیزوں کو صحیح سمجھ کر اس کا دفاع کرے گا یا بہت ساری صحیح چیزوں کو غلط قرار دینے کے لیے پوری طاقت طرف کرے گا کب ہوگا جب وہ غلط منہج کے تحت دین کو سمجھے لہٰذا اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ منہج کی بہت زیادہ اہمیت ہے دین کو صحیح طور سے سمجھنے کے لیے کہ واقعی دین کیا ہے منہج کا صحیح ہونا ضروری ہے ان اصولوں کا صحیح ہونا ضروری ہے جن سے گزر کر جن پر چل کر ایک آدمی دین کو سمجھتا ہے آئیے دیکھتے ہیں منہج کا ذکر قرآن و سنت میں کہاں کہاں ہے جیسا کہ میں نے بتلایا ہمارا منہج یہ ہے کہ ہم سلف کی پیروی کرتے ہیں قرآن و سنت کے سمجھنے میں سلق کے فہم کی پیروی کرنا یہ ہمارا منحج ہے اور منحج کے معنی آپ نے جانا واضح راستہ ایسا راستہ جو بالکل صاف ستھرا ہو جس میں کوئی کنفیوژن نہ ہو یہ راستہ یہ منہج ہے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر اس کا ذکر کیا ہے اور حدیثوں میں بھی آیا ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سبیر کے تعلق سے راستے کے تعلق سے منہج کے تعلق سے قرآن سنت میں کہاں پر بیان کیا گیا ہے نمبر ایک سورہ لقمان میں چونکہ آج یہ نہیں چل رہا ہے اس وجہ سے انشاءاللہ آج نہیں ہو پائے لیکن اگلے ہفتے سے یہاں پر بھی آپ کو جو میرے نوٹس ہیں تفصیلی وہ بھی آپ کو یہاں پر دکھائی دے گی انشاءاللہ سورہ لقمان آیت نمبر پندرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبیڑ تو پیروی کر سبیلا اسبیل اس کی اس راستے کی من انا الی جو اس شخص کا راستہ ہو جو میری طرف بڑھا ہے میری طرف پلٹا ہے تو جس شخص نے میری طرف رجوع کیا جو میری طرف پلٹا اس شخص کے راستے کی پیروی کر یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تکم دیا ہے یہاں دو چیزیں معلوم ہوئی ایک راستہ دوسرا شخص اس شخص کے راستے کی پیروی کر جو میری طرف پڑھا اس سے کون مراد ہے اس سلسلے میں ابن قیم رحم اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب کے علام الواقین میں جلد چار سب نمبر سو کہتے ہیں وَتَّبِع سَبِيلَ مَنْ أَنَا وَكُلُّ مِّنَ مُنِيبٌ اللہ صحابہ میں سے ہر ایک شخص اللہ کی طرف پلٹنے والا تھا یہ مراد کون ہے ابن قیم کے قول کے مطابق ابن قیم آج سے سات سو سال پرانے ہیں کہتے ہیں اس آیت میں اللہ نے کہا کہ اس شخص کے راستے پر چل جو میری طرف پلٹا ہے اللہ کی طرف کون پلٹا کہتے ہیں صحابہ ہے اور صحابہ میں سے ہر ایک شخص اللہ کی طرف رجوع کرنے والے میں سے کہتے ہیں صحابتی منی بن اللہ فیض وہ ابتباع شبیر لہذا صحابہ کے راستے کی پیروی کرنا لازم ہے وہ اقوال ہو وہ اعتقادات <سَبِيرِهِ> کہتے ہیں اور صحابہ کے اور ہر صحابی کے اقوال اور اس کے اعتقادات اس کی سبیل کا معظم حصہ ہے یعنی صحابہ کی سبیل کیا ہے جو اقوال ان کے ہیں وہ بھی سبیل میں ہیں اور جو ان کی اعتقادات ہیں عقیدہ ہیں یہ بھی سبیل میں آتا ہے کہتے ہیں وہ دلیل اعلیٰ تعالیٰ ان اللہ تعال اس بات کی دلیل کہ صحابہ اللہ کی طرف پلٹنے والے لوگ تھے اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اللہ تعالی نے قرآن کریم میں خود فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے تم کہتے کہ سارے صحابہ ہدایت یافتہ تھے اور اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کے نقش قدم پر چلنا چاہیے صحابہ کے منحص کی پیروی ان کے رابطے کی پیروی کرنا چاہیے آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے یہاں پر طبیل کی پیروی کرنے کے لیے کہا اور طبیل کی نسبت دی افراد کی طرف اس شخص کے راستے کی پیروی کر جو میری طرف بڑا ہے تو اللہ کی طرف بڑھنے والے کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے تو سب سے پہلے شرک چھوڑ کر توحید کی طرف کفر چھوڑ کر ایمان کی طرف خواہشات اور فلسفوں کو چھوڑ کر سماج کے رسم و رواج کو چھوڑ کر سنت کی طرف رجوع کرنے والے سب سے پہلے لوگ کون تھے صحابہ لہٰذا اس سے اگر کوئی شخص مراد ہے تو اس امت میں سب سے پہلے صحابہ مراد ہے اس لیے کہ صحابہ اپنے افکار اور تمام چیزوں کو چھوڑ کر وہ رجوع ہوئے اللہ کی طرف لہذا اس میں بنیادی طور پر صحابہ مراد ہے اور اللہ نے پھر ان لوگوں کے راستے کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے اور اسی راستے کو کیا کہتے ہیں منحج منہج کے معنی ہم نے دیکھے کیا ہے سبیل ال... سبیر الواظ ہے واضح راستہ تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں اللہ تعالی نے اس کا حکم دیا ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں سور التوبہ آیت نمبر 119 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا الذین آمنوا اِی الدین اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو وقون و مادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اللہ سے ڈرو اور ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو سچے ہیں سچوں سے مراد کون ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اط اللہ وقون و ماسادقین اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یعنی کہتے ہیں مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم و افحابی یعنی مرادی ہے اللہ نے جو حکم دیا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچے کون ہیں سب سے پہلے سچے کون افسادق الامین جن کو مشرقین بھی سچا مانتے تھے کون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر وہ جو آپ کے صحابہ ہیں تو کہتے عبد اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی خود ہی ان کے قول کے مطابق اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ نے سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے کہا اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہیں لہذا جو آپ کہے کہ بھئی قرآن و حدیث کافی ہے اللہ اور رسول کافی یہ صحابہ بھی کہاں سے لائق تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں حکم دیا ہے تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ایمان والوں سے خطاب ہے قیامت تک کے ہے یا اس زمانے کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے وہ تو خود ہی ہے خطاب کس سے ہے اب جو بعد میں آنے والے ہیں تو صرف تابعین ہیں یا قیامت تک کے لوگ ہیں یا ایون نبین آمنوں میں سارے ایمان والے آتے ہیں یا بعض سب ان کے ساتھ ہو کا مطلب کیا ان کے پڑوس میں گھر لو نہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ ان کے افکار میں ان کے منہج میں ان کے عقیدے میں ان کے اصولوں میں ان کے ساتھ ہو جاؤ ان کی دین میں معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے سارے ایمان والوں کو سوچیے خطاب کس سے ہے سارے ایمان والوں سے اور کہا جا رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو یہ عام ایمان والوں سے اونچے ایمان والے ہیں جن کو اللہ نے سچا قرار دیا یہ کون ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے صرف ایک کا ذکر نہیں ہے فارقین جمع ہیں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو ساری امت سے خطاب ہے کہ ہم اپنے منہج میں اپنے عقیدے اور عمل میں ہم صحابہ کے ساتھ ہو جائیں جو اللہ کے نزدیک سچے ہیں صحابہ کو سچا قرار دیا گیا اس کی دلیل اور ہم آگے جا کے دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں تو اس قول کو امام ابن کثیر نے آج سے سات سو سال پہلے اپنی تفسیر تفصیل کثیر میں ذکر کیا ہے اس سے بھی معلوم ہوا کہ عام مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے عقیدے اور عمل میں اپنے منحج و اصول میں صحابہ کے ساتھ ہو جائیں وہ منفرد نہ ہو وہ اس راستے کو چھوڑ کے الگ نہ ہو ان کے ساتھ ہوں. ان کے ساتھ اس راستے پر چلیں جو جنت والا راستہ ہے لہذا صحابہ کے ساتھ ہونے کا حکم میں موجود ہے یہی طلب کی پیروی ہے جو کہ اصل طلب ہے اور آگے آئیے التوبہ میں آٹھ نمبر سو میں اللہ تعالی نے فرمایا وہ سابق مین الماجرین کی آیت نمبر سو ہے پچھلی آیت میں ابہام اجمال ہے اس میں نام لے کے نہیں بتایا گیا کہ صحابہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس آیت میں اس اجمال اور ابہام کو اللہ نے ختم کر دیا اور سراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کین کی راستے پر چلنا ہے کن کی پیروی کرنا ہے اور امت کے دو بنیادی طبقوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا یہاں پر اللہ نے فرمایا الْأَوَّلُونَ مِنَ <وَالْأَنصار> وہ پہلے سبقت کرنے والے مہاجر اور انصار مہاجر اور انصار اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تاریخ کی کس کی دو صحابہ کے گروہ جو گروہ کے اعتبار سے نہیں تھے اپنے عمل کے اعتبار سے معروف تھے ایک وہ جو مہاجر ہیں دوسرے وہ جو انصار ہیں مہاجر کون ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے یہ مہاجر ہیں اور انصار کون ہیں جو مدینہ میں رہتے تھے اور جنہوں نے مالی اور دینی ہر اعتبار سے ان آنے والوں کا تعاون کیا ان کی ذاتی زندگی میں بھی معاش میں بھی اور دین کے مقصد میں بھی جس کو لے کر وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ یہ کون ہیں یہ انصار ہیں مدینے کے انصار اور مکہ سے آنے والے مہاجر اللہ نے ان دونوں کا نام لے کے کہا وہ سبقت لے جانے والے کون مہاجر اور انصار اور پھر کیا کہا ودین اور وہ لوگ بھی جنہوں نے بہترین طور پر ان کی پیروی جنہوں نے بہترین بے احسان حسن خوبی سے ان کے متبع بنے ادھورے نہیں باقی کی بات چھوڑی نہیں وہ لوگ نہیں جنہوں نے اپنی پسند کی چیز دی اور باقی چیز کو چھوڑ دیا نہیں جو بہترین طور پر ان کے متبع بنے ادھورے نہیں بلکہ پورے طور پر کمال دردے میں اخلاص کے ساتھ جنہوں نے ان کی پیروی کی مفاد کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کری ہے لوی نست تو دو لوگ ہوئے صحابہ میں سے مہاجر اور انصار ان کی تعریف اللہ نے کی پھر اس کے بعد ایک تیسرے طبقے کو بیان کیا وبین افسان اور وہ لوگ جنہوں نے بہترین طور پر ان کی پیروی کی تو کل ملا کر تین لوگ ہوئے دو گروہ پہلے اور پھر ان کی پیروی کرنے والے وہ لوگ جو ان کے بعد آئے ہیں تو ان کے کی کی کیا ہے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہے معلوم ہوا کہ صحابہ کی پیروی کرنے میں اللہ کی رضا ہے تو یہاں سے آپ کو معلوم ہوا دیکھیے یہاں سے سلق کے منہج کی پیروی کی اہمیت واضح ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک کہ مہاجر و انصار ان دونوں کی بہترین طور پر پیروی نہ کی جائے اب تک تو آپ صرف قرآن و حدیث سن رہے ہیں لیکن قرآن ہی میں عائد ہے کا مطلب خود قرآن میں اصول بتلایا گیا ہے کہ مہاجر اور انصار جس چیز پر چلے ہیں جس دین پر چلے ہیں جن اصولوں اور جس منہج کو انہوں نے اختیار کیا ہے ان کی بہترین طور پر پیروی کرنے والوں سے اللہ راضی ہوتا ہے ان سے تو ہوا ہی لیکن ان کی پیروی کرنے والوں سے اللہ راضی ہوتا ہے رضی اللہ عنہم عنہ اور کیا ہے ایک تو روا ہے دو تزری سخت الحاظ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں یعنی جنت کا بھی وعدہ ہے خالدین فیحا ابدا وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ذالک الزوض اور یہ سب سے عظیم شان کامیابی ہے اللہ کی رضا جنت میں دخول جنت میں خلود اور اسی طرح سے جنت کے بارے میں کامیابی یہ ساری چیزوں کا وعدہ کس چیز پر اللہ نے بیان کیا لوگوں کے لیے اللہ نے بیان کیا نام لے کر صحابہ کو بتایا تو ان کی کامیابی بے ہی ہے فرق یاد رکھیں دوسروں میں اور صحابہ میں صحابہ کا نام لے کر کامیاب بتایا کنڈیشنل نہیں صحابہ جو مہاجر انصاف تو ان کا نام لے کے بتا دیجیے یہ کامیاب ہے بعد والوں کے لیے کنڈیشن رکھی ہے اور وہ کنڈیشن کیا ہے یہ نہیں کہا ہندوستان والے عرب والے فلا ملک والے نہیں بلکہ بعد والوں کے لیے ایک شرط رکھی ان کی کامیابی اللہ تعالی کی ربا ان کو ملنا اور جنت ملنا جنت میں جانا جنت میں ہمیشگی اور کامیابی کس کنڈیشن پر ہے جنہوں نے بہترین طور پر ان کی پیروی کی کن کی جن کا پہلے ذکر ہوا معلوم ہوا کہ ان کی پیروی کے بغیر کامیابی نہیں ہے ان کی پیروی کے بغیر جنت نہیں ان کی پیروی کے بغیر اللہ کی رضا نہیں ان کی صحابہ مہاجر اور معلوم ہوا کہ اہل حق وہ ہیں جو صحابہ کے نقشے قدم پر چلے ہیں ورنہ وہ اہل حق نہیں ہو سکتے اللہوں سے راضی نہیں ہوگا وہ کامیاب نہیں ہوں گے ان کے لیے جنت بھی نہیں اگر صحابہ کے منہج کی پیروی نہیں کرتے ہیں لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کا منحج بہت ضروری ہے نہ صرف اعمال میں نہ صرف افعال میں نہ صرف اقوال میں بلکہ اعتقادات میں بھی عقیدہ ہم اپنے فلسفے کا نہیں لا سکتے قرآن سے میری سمجھ میں یہ عقیدہ آ رہا ہے نہیں چلے گا یہ عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہونا صحیح ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے صورت البقرہ آیت نمبر 137 سو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتلا دیا کہ کامیاب وہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ وہی لوگ ہیں جن کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے کی طرح ہو جن کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہو پچھلی آیت میں آپ نے دیکھا ان کی پیروی کریں یہ شامل لفظ ہے پیروی میں ساری چیزیں آتی ہیں لیکن یہاں پر اللہ نے اسپیسیفکلی عقیدہ کا ذکر کیا اور اللہ تعالی نے فرمایا ف ان آ منو بیمت اگر یہ لوگ یہ لوگ اہل کتاب خصوصاً ان آمن اگر یہ ایمان لے آئے بمثل وما آمن تم ویسے ہی جیسے تم ایمان لائے تم کون ہیں صحابہ خطاب اس وقت جو موجود ایمان والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت میں جو تم ہیں وہ کون ہیں صحابہ فرن آ یہ اہل کتاب اگر ویسا ایمان لائے جیسا تم ایمان لائے ہو صحابہ فقد تو یہ ہدایت پائے ہوئے ہیں یعنی ان کا ہدایت پایا ہونا اس وقت قرار پائے گا جب ان کا اعتقاد ان کا عقیدہ صحابہ کی طرح ہو کیا یہ شرط صرف اہل کتاب کے لیے ہے یا تمام انسانوں کے لیے ہے یعنی یہ کہا جائے کہ ہاں صحابہ کے عقیدے کے مطابق عقیدے رکھنے کی بات اللہ نے یہودیوں کے لیے کہی ہمارے لیے آزادی ہے کہ ہم جیسا چاہے عقیدہ گھڑ لیں کیا ایسا ہے ہمارے لیے بھی اگر ان کے لیے ہے تو من باب اولا ان سے نسبت جوڑنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ یہودی ہدایت یافتہ اس وقت ہوں گے اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ اس وقت قرار پائیں گے جب وہ اپنے عقیدے کو صحابہ کے عقیدے کے مطابق کریں اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا قرآن و حدیث کے مطابق کریں اللہ نے کیا کہا جیسے تم ہی مانتا ہے. اللہ کے نزدیک کوئی تو مقام ہے صحابہ کا اللہ کے نزدیک جن کا عقیدہ پیمانہ ہو وہ کتنے معتبر لوگ ہوں گے غور کریں اللہ تعالی یعنی کرائٹیریا کس کو بتلا رہا ہے ان کے جیسا ایمان لاؤ ان کے جیسا عقیدہ بناؤ تو تم ہدایت یافتہ تو اپنے آپ یہ ہدایت یافتہ قرار پاتے ہیں بلکہ ہدایت کے لیے یہ شرط اور پیمانہ بن جاتے ہیں لہذا ہم یہ مانتے ہیں کہ صحابہ کا عقیدہ پیمانہ ہے پوری امت کے لیے جن کے عقائد اب یاد رکھیں اس کو جن کے عقائد مسلمان اتنے فرقوں میں بٹے ہوئے جماعتیں گروہ اتنے سارے ہیں جن کے عقائد جن کا ایمان جن کا اعتقاد صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے قرآن کی گواہی کے مطابق وہ ہدایت پر ہے انقدی اگر یہ ایسا ایمان لے آئے جیسے تم ایمان لائے تو ہدایت پر ہے معلوا کہ اس دار میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک ہدایت یافتہ دوسرے گمراہ ہدایت یافتہ ہونے کی علامت اس زمانے میں یہ تھی کہ ان کا عقیدہ صحابہ کے مطابق ہو تو میم بابی اولا اس زمانے میں ہدایت کا پیمانہ ہی ہوگا کہ ان کا عقیدہ صحابہ کے مطابق ہو جب کہ امت قرآن و حدیث ہی کی بنیاد پر مختلف عقائد میں مبتلا ہے تو اس زمانے میں اگر قرآن اور حدیث بلکہ حویط بیان کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں آج تو نہیں ہے اس زمانے میں نبی بھی موجود ہے اللہ تعالیٰ نے نبی سوچیے کہا جیسے تم خطاب کس سے ہے صحابہ سے جیسے تم ایمان لائے اگر وہ ایمان لاتے ہیں تو ہدایت پر ہے تو من باب اولا بدرج اول اولا آج یہ ضروری ہے کہ ہمارا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہو تو ہدایت اور گمراہی کا پیمانہ کیا جس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے وہ ہدایت پر ہے جس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے خلاف ہے وہ ہدایت پر نہیں ہے معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کا منحج ضروری ہے اور جیسا آپ سن چکے ہیں شیخ صالح الفوزان کا قول کہ عقیدہ بھی منحج میں آتا ہے یعنی عقیدے سے بھی منحج جڑا ہوا ہے اور اسی طرح سے احکام سے بھی اور اخلاق سے بھی اور سلوک سے بھی اور معاملات سے بھی لہذا صحابہ کا منحج نجات کے لیے ضروری ہے اس آیت کے مطابق اور اللہ نے آگے کہا وہ ان طول اگر یہ پیٹ پھیر کے نکل جاتے ہیں صحابہ کا عقیدہ نہیں اپناتے ہیں ان نما شکا تو پھر یہ دوسری جانب ہے ہدایت حق کی دوسری جانب ہے الحق اللہ, اللہ نے فرمایا تو حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا ہے تو صحابہ کا عقیدہ زمانے میں بھی پیمانہ تھا اور اس زمانے میں بھی پیمانہ کا مطلب ترازو اس سے ناپا جائے گا اس سے تولا جائے گا اس کا عقیدہ صحیح ہے کس کا غلط ہے اور ہر آدمی اپنا عقیدہ دیکھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ عرش کے مستوی ہے یا ہر جگہ صاحبہ کیا مانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ عالم الغیب ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی طرف سے بتلایا وقتاََ فوقتاً جو چاہے اللہ تعالی نے بتلایا غیب عالم الغیب تھے نہیں صحابہ کا عقیدہ کیا ہے یہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے یا آپ کو اللہ نے نور سے بنایا صحابہ کا عقیدہ کیا ہے اس طرح کی کئی چیزیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے قبر سے آپ باہر نکل کے مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں آپ کی وفات ہوئی یا نہیں ہوئی اس طرح کے کئی معاملات ہیں جو ہم کو بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ بعد میں جب امت میں اختلاف ہوا ہے ہم کو دیکھنا پڑتا ہے کہ صحابہ کا اعتقاد اس بارے میں کیا تھا لہذا یہ کچھ یعنی اہم دلائل ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف اعمال میں بلکہ عقائد میں بھی ہم کو صحابہ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے اگر قرآن کی آیت صاف سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اگر حدیث صاف سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اب دیکھیں صحابہ کا اس بارے میں تعبل کیا تھا تو اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی اس کی مراد کیا ہے قرآن کی مراد کیا ہے حبیض کی مراد کیا ہے اس لیے کہ صحابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمل کر کے گزر گئے اور اللہ نے ان کو قبول کر لیا وہ مقبول معاملہ ہے لہذا ہم اپنے فہم پر صحابہ شلف کے فہم کو ترجیح دیں یہ ہماری کامیابی کے لیے ضروری ہے جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عقیدے کے باب میں صحابہ کے عقیدے کو ہدایت کا سبب اور شرطرار دیا چلیے آگے بڑھتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا قل ادعو علی انا سبیل راستہ منحص کے میری کیا ہے راستہ ہے یہ میرا راستہ ہے ابراہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں اپنی ذات کی طرف نہیں کہ میری بندگی کرو پیڑ پودے بتوں کی طرف نہیں میں کس کی طرف بلاتا ہوں اللہ کی طرف مجھ کو خوش کرو فلاں کو خوش کرو نہیں کس کو خوش کرو اللہ کو اللہ کی عبادت کی طرف میں بلاتا ہوں ہاد ہی سبیل یہ میرا راستہ ہے اور بصیرت کے ساتھ دلائل کے ساتھ یقین اور برہان کے ساتھ یوں ہی نہیں کہ میری بات مان لو بلکہ دلائل کے ساتھ واضح بینہ کے ساتھ میں بلاتا ہوں صرف میں نہیں انا ومنی صبع میں بھی اور میری اتباع کرنے والی بھی ہوں وہ سبحان اللہ وما أنا من المشرقین اور سبحان اللہ اللہ تعالی تمام عیوب سے پاک ہے مشرقین میں سے نہیں ہوں کیونکہ شرک کیا ہے اللہ کی ذات میں عیب لگانا آپ دیکھیں یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سبیل کے ذکر کرنے کا حکم دیا کہ میرا راستہ ہے اور میرے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں ان کا راستہ ہے خلاب ہی سبھی ادر اللہ انعمن اتبان ہے میں اور میری اتباع کرنے والے اس راستے پر چلتے ہیں یہ وہ راستہ ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین چلتے ہیں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے لوگ کون صحابہ پھر وہ جو ان کے بعد سب سے پہلا گروہ جو آپ کے پیچھے چلنے والا صحابہ ہے جنہوں نے آپ کے پیچھے سفید باندھ کر نماز پڑھی جنہوں نے آپ کے پیچھے سفے باندھ کر جنگیں کی آپ کے پیچھے چلے آپ کی مسجد میں بازار میں دعوت کے میدان میں اور اسی طرح سے مختلف مقامات پر آپ کے متبع بنے رہے کون ہیں صحابہ میں اور میری پیروی کرنے والے اس راستے پر چلتے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ راستے کی بات تو خود قرآن میں ہے اسی کو منہج کہتے ہیں اسی کو منہج کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے کو ہم اپنائیں اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سورہ یوسف کی آئت نمبر ایک سو آٹھ ایک اور حدیث ہے جس سے مزید اور وضاحت ہوتی ہے اور یہی بات اس میں بیان ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سراہب کے ساتھ اپنے بات صحابہ کا ذکر کیا آپ نے فرمایا کس ترخت میں تمہیں ایک روشن راستہ میں نے اس پر تم کو چھوڑا ہے لئی لوہا جس کا لوہا جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے ایک ایسے دین پر ایک ایسے راستے پر ایک ایسے منہج پر ایک ایسے ایسی راہ پر میں نے تم کو چھوڑا ہے جس کا جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے اور نے کہا اس لیے کہ اس میں رات میں کیا ہوتا ہے چیزیں چھپ جاتی ہیں سانپ بچھو اور کانٹے گڑھے معلوم نہیں پڑتے اور دن میں دکھائی دیتے ہیں تو یہ دین ایسا نہیں ہے یہ راستہ ایسا نہیں ہے کہ کبھی چھپ جائے اور کبھی واضح ہو جائے بلکہ اس کی رات اور دن دونوں روشن ہیں یعنی یہ دین پورا کا پورا روشن ہے اس کا راستہ روشن ہے اس میں تلبیس کا کوئی امکان نہیں ہے اس میں کنفیوژن کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے صاف صاف دین ہے لا لوہا کنہاری بہ الا اللہ حالک. میرے بعد ہلاک ہونے والا ہی اس راستے سے ٹیڑھا جائے گا زاغ کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا جانا زائغن اس کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا پن اور اب بنا لا تضیغ قلوبنا بعد اذ تو زیل وغ کے, معنی ما زاغ زائغ کے معنی ہوتے ہیں ٹیڑھا فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قلوبِهِمْ زَيْغٌ تیڑا ہونا تو ٹیڑھا کا مطلب کیا یہ سیدھا راستہ ہے اس راستے ٹیڑھا پن اختیار کر کے نکل جانے والے لا عنها بعد اس راستے سے اس راہ سے ٹیڑھا جانے والے وہی لوگ ہیں جو ہلاک ہونے والے ہیں ایک ہلاک ہونے والا ہی اس صاف ستھرے راستے کو چھوڑ کر تیڑے راستے پر چلے گا میں آئشمین کو فتح فنکثیرہ میرے بعد جو بھی زندگی پائے گا تم میں سے جو بھی یعش تم میں سے جو بھی میرے بعد جیے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی فوراً اختلافات امت میں شروع ہو گئے ہیں اب وہ رضی اللہ عنہ کا دورہ آپ دیکھیے لوگوں نے کہا ہم زکات نہیں دیں گے مسلما کے پیچھے کچھ لوگ چلے گئے جنگ کی صحابہ نے اسی طرح سے خاص طور سے اختلاف نکلا کب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کے دور میں انہیں قتل کر دیا گیا خارجیوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ ان سے جنگ کی خارجیوں نے صحابہ کے خلافت راشدہ ہی سے اتنا فساد شروع ہو گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلبے کے دور میں بتا رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس دور میں بتلا رہے جو میرے بعد جیے گا بہت سا اختلاف دیکھے گا بگاڑ آئے گا لوگ الگ الگ افکار میں چلے جائیں گے الگ الگ راہوں پر نکل جائیں گے میں یاشمین کم بیشمین کم فرخلا پنکتی رو میرے بعد جو بھی جیے گا تم میں سے جو بھی زندگی پائے گا وہ بہت سا اختلاف دیکھے گا اختیلا پنکتی تھوڑا نہیں بہت اختلاف دیکھے نہ صرف سیاسی اعتبار سے بلکہ اعتقاد کے اعتبار سے بھی ہے کچھ مرتب ہوئے کچھ اسلام میں باقی رہتے ہوئے صحابہی مخالف بن گئے جیسے کہ خوارش پہلا فرقہ اسلام کی تاریخ میں جو اسلام کی تاریخ میں سب سے زیادہ مضر امت کے لیے ہے وہ خارجی کتنا ہے انشاءاللہ ایک کورس ہمارا اس پر بھی ہوگا خواہش کے کی علامات کیا ہے کیوں آپ کہے گا خواب جی پہلا اتنا اتنا پہلے گزرا اب اس کی ضرورت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلسل نکلتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ نکلے گا اور ان کی خوبی کیا ہوگی یقر القرآن لاحنا وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں گزرے گا حلق سے آگے نہیں جائے گا علماء نے کہا ان کو سمجھے گا ہی نہیں پڑھیں گے لیکن صحیح فائد نہیں ہوگا کیوں اپنی آپ سے قرآن کو سمجھیں گے لہذا ہم کیا کر رہے ہیں ابھی بھائی سلف صاحبہ کے دور میں خوارج نے پہلا مسئلہ کیا ہوا ہے؟ قرآن ہی کی بنیاد پر حضرت علی کو قابل قرار دیا تو یہ صحابہ کے آپ نے کہا میرے بد ہوگا ہی اختلاف امت میں آئے گا اور ایک بڑا طبقہ ان کے ساتھ ساروں کے ہو گیا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ حق پر ہیں اور صاحبہ گمراہ ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری میرا معاملہ میری مناسبت میرا تعلق تم سے ایسا ہے جیسا منسا علیہ السلام کا حضرت ہارون سے میری نسبت ایسی ہے یعنی اتنا اعلیٰ مقام کہ میرے بعد جانشین سنبھالنے والا امت کو کون ہے علی ابن ابی طالب لیکن کیسا وقتی ابدی نہیں دو طرح کا جانشین ہوگا ایک وقتی طور پر ایک ہوگا وفاق کے بعد وفاق کے بعد ابو بکر ہیں کیونکہ موسا علیہ السلام ہارون السلام کو بنا کے گئے اپنی وفاق کے حساب سے یا زندگی یاد <سلام> رکھیں اس کو شیعہ اس کو استبلال بناتے ہیں اس لیے سلف کا فائن ضروری ہے شیاد یہی دلیل پکڑتے ہیں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بات میری نسبت جو ہے تم سے ایسی ہے جیسے موسا علیہ السلام کی نسبت حضرت ہارون سے تھی تو معلوم ہوا کہ جانشین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کون ہونا چاہیے عرید نے ابی طالب ان کا ٹھیک ہے لیکن کیا حضرت موسا واپس آئے کہ نہیں آئے واپس آئے تو واپسی کے اعتبار سے جانشین اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے تھے تب جا کے جانشین بنایا تھا. واپس آئے نا لیکن جو سفر آخرت والا جس سے واپس نہیں آئے اس میں کس کو بنا کے گئے اپنی جگہ پر نماز پڑھنے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ یہ فہم اگر نہیں ہوگا آدمی گمراہ ہو تو سلف کا فہم خارجی کیوں آپ نے یہ مسلسل نکلتے رہیں گے لہذا آج بھی یہ خطرہ امت کے لیے باقی ہے اور علما نے کہا کہ دوسرے گمراہ فرقوں سے زیادہ امت کے لیے مضر اور اشد اور زیادہ اشر فتنہ خارگیوں کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بارے میں نہیں کہا اگر میں رہا تو ان کو قوم عاد کی طرح قتل کروں گا کسی کے بارے میں نہیں کہا آپ نے میں قتل کروں گا قوم عاد جیسے اس کو مٹا دیا گیا ایسے میں ان کو قتل کروں گا آپ نے کہا اس خارگیوں کے بارے میں کہا آپ کسی اور کے بارے میں نہیں یمر قون کما یمر وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کے پار نکل جاتا کسی کے بارے میں نہیں کہا آپ نے خواتین خارجیوں کے بارے میں کہا اس کہ کسی گمراہ پھر نے نبی پر اعتراض نہیں کیا خارجیوں نے کیا خارجی آپ دیکھیں خارجیوں کی اصل اور بنیاد الخوئی سرم کھڑا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے ہیں لوگوں میں مال تقسیم کر رہے ہیں کھڑے ہو کے کہنے لگا اے محمد اللہ سے ڈرو یہ انصاف کی تقسیم نہیں ہے آپ نے کہا تیرا برا ہو اگر میں انصاف نہیں کروں گا پھر تو تو ناکام ہو گیا ہے یعنی میرے پیچھے تو چل رہا ہے ایسے انسان کے پیچھے جو عدل نہیں کرتا ہے اور کیا تم مجھ کو امین نہیں مانتے ہو جو کہ آسمان والا مجھ کو امین مانتا ہے اور آپ نے کہا اس کی اولاد میں سے اس کی نسل میں سے علماء نے کہا اس کی جنس میں سے ایسے لوگ نکلیں گے پھر آپ نے خارجیوں کا ذکر کیا ہے جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن کے حلف سے آگے نہیں جائے گا دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار کے پارتی نکلتا ہے اس میں سے پہلا آدمی جو کھڑے ہو کے نبی پر اعتراض کرتا ہے یہ جو ہے بہت بڑا فکر لہذا دین کو صحیح سمجھنے کے لیے اور خارجیوں نے کیا کیا, کیا؟ صحابہ کو رد کر دیا سب کا پھر حضرت تو یہ بہت بڑا خطرہ امت کے لیے تھا اور ہے اور رہے گا اس کے لیے سلف سلف سلف کا منہج ہمارے لیے بہت ضروری ہے بعض لوگ کہتے ہیں کیا سلف سلف سلف کرتے ہیں باز منہج منہجی کیا لگائے تم لوگوں نے قرآن حبیز بس ہو گیا نا قرآن حبیز بس ہو گیا لیکن قرآن وبیز کو سمجھنے کے لیے کیسا سمجھے گا کس آیت کا کیا مطلب ہے صرف عربی کافی ہے نہیں صرف عربی کافی نہیں ہے جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کو صحیح طور سے سمجھنے کے لیے صرف عربی کافی ہے یہیں سے اس کی گمراہی شروع ہو گئی صرف عربی کافی نہیں ہے اس کے لیے سمجھنا ضروری ہے نبوی فہم صحابہ کا فہم سلب کا فہم ضروری ہے تو یہاں پر اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سے فرما رہے ہیں کہ میں تم کو ایک روشن راہ پر چھوڑ رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے اور اس سے وہی آدمی ٹیڑھا راستہ اختیار کرے گا جو ہلاک ہونے والا ہے معلوم کو چھوڑنا ہلاکت ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑا کن کو چھوڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ نے اپنی بات کس کو چھوڑا معلوم جس پر چھوڑا ہے وہ کون سا راستہ ہے روشن یعنی صحابہ کس راستے پر تھے روشن راستہ اب اس سے ڈیرا جانے والا گمراہ ہے جس پر صحابہ ہیں جس پر صاحبہ تھے اور آپ نے پھر سراحت کے ساتھ فرمایا آپ نے فرمایا جو جیر گا میاں کونکیرا وہ بہت سا اختلاف دیکھے گا اور اس اختلاف کے وقت کیا کرنا ہے یہ بھی آپ نے بتلایا یہ نہیں ہوگا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو مسلا بتلائیں بیماری بتلائیں آنے والا پرابلم بتلائے اور اس میں سولوشن نہیں بتلائے انبیاء مسائل بتلانے کے لیے نہیں بلکہ مسائل کے ساتھ ساتھ اس کا حل بتلانے کے لیے بھی آتے ہیں آپ نے فرمایا تم میرے بعد بہت ہی دیکھو گے کیا کرنا ہے اس وقت میں فرمایا نے فرمایا عرب تم بن سنت ہی تو میری سنت جسے تم پہچان چکے ہو تمہارے لیے اس سنت کی پیروی لازم ہے ارف کس نے پہچانا سنت کو سوچئے بما عرف تم من سنتی میری سنت جسے تم نے پہچان لیا یعنی میرا طریقہ جس کو تم اچھی طرح سے پہچان چکے ہو معلوم صحابہ سنت کو سمجھتے تھے کہ واقعی سنت والا طریقہ کیا ہے نبی کا طریقہ کیا ہے صحابہ سمجھتے تھے بیما عرف تم من سنتی وہ سنت الخلین المحدین اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت عبد علیحا بن نوازد اور اس راستے کو اس سنت کو اپنی ڈاڑھوں سے پکڑ لو کیا آپ نے کہا کہ بس میرا میری سنت تمہارے لی کافی ہے میرا طریقہ کافی ہے کیا کافی نہیں تھا لیکن آپ نے کیا جوڑا اپنے ساتھ آپ نے صحابہ کو جوڑا کوئی آدمی आदमी سکتے قرآن حدیث بس ہے نا یہ آدمی جو کہتا ہے قرآن اور حبیث بس یہ آدمی حدیث کو بھی نہیں سمجھا قرآن کو بھی نہیں سمجھا کیونکہ حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے تمہارے لیے میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلف راشدین کی سنت بیمہ سنتی اور وہ سنتی الخلفہ آپ نے الگ کر کے بیان کیا میری سنت اور میرے خلفا راشدین کی سنت ایک ساتھ بھی جمع کر سکتے تھے نہیں الگ الگ المحدی اپنی ڈاڑوں سے پکڑ لو دانتوں ڈا... ڈا... سے نہیں کہا ڈاڑھوں سے کہا علماء نے کہا کوئی بھی چیز مضبوطی سے پکڑ جاتی ہے تو ڈاڑھ سے دانت سے نہیں کھینچیں گے ٹوٹ جاتا لیکن ڈاڑ سے مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے قوت یہاں ہوتی یہاں نہیں قوت یہاں نہیں ہوتی یہاں ہوتی داڑوں میں ہوتی دانتوں میں نہیں مراد یہ ہے کہ اس کو بہت مضبوطی سے تھامے رہو تو اپنے بارے میں کہا میری سنت میرے میرا طریقہ اور میرے خپلائے راشدین کا اس حدیث کو امام احمد ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا امام ابو داؤد نے اس سے اگے ایک ٹکڑا اور بیان کیا ہے اور اپ نے فرمایا وہ یاکم ومحدثات الانور اور خبردار نئی نئی چیزوں سے بچتے رہو فان کل محدثہ بدعہ اس لئے کہ ہر نئی چیز بدات ہے کل لباط ان دولد اور ہر بداعت گمراہی ہے اس کو امام ابود اور احمد عرب حبان نے روایت کیا ہے یہ روایتیں دونوں صحیح ہیں آپ اس حدیث میں غور کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں نمبر ایک میں نے تم کو واضح راستے پر چھوڑا ہے اس کے ٹیڑھا جانے والا ہلاک ہونے ہے وارننگ جس راستے پر میں نے تم کو چھوڑا ہے وہی وہ ہدایت والا ہے کن کو کہا لیکن کیا ہوگا اب صحابہ ہیں ہونے کے باوجود اگلے طبقے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اختلافات شروع ہو جائیں گے اس اختلاف کے دور میں خلاصہ باقی رہیں گے اسی لیے کیا کہا جب اختلافات ہو جائیں امت کے اندر تو تمہارے لیے راستہ کون سا ہے میری سنت لیکن میری سنت علمن تمہارے سامنے ہے اس کی تعمیل اس کی صحیح تویل یہ صحابہ سے تم کو ملے گی اس کی عملی تقبیر تم کو خلفائے راشدین سے ملے گی تو میرا طریقہ اور میرے خلفائے راشدین کا طریقہ اس کو تم مضبوطی سے تھامے رہو اس لیے کہ ہر اس سے ہٹ کے ساری چیزیں کیا ہیں خبردار بچو دین میں نئی چیزوں سے ہر نئی چیز بدات ہے اور ہر بدات ہی ہے اس حدیث میں آپ دیکھیں گے بہت اہم منہجی بات بیان ہوئی ہے کہ سنت کی بالمقابل بداٹ ہے اور سنت کے صحیح فہم کے لیے صحابہ کا فہم ضروری ہے کیوں؟ اس لئے کہ صحابہ کے بارے میں کہا کہ خبردار اس دور میں جب اختلاف ہوگا بے معرف تم میری سنت جس کو تم اچھی طرح سے سمجھ چکے ہو پہچان چکے ہو اس کا اہتمام کرو اور صحابہ خلفا راشدین یہاں پر یاد رکھیں علماء نے کہا جیسے شیخ البانی نے کہا یہاں پر سنت کا لفظ خلفا راشدین تو جمع ہے لیکن سنت کا لفظ کیا ہے واحد ہے تو کہا کہ سنت کا لفظ واحد خلفا راشدین کا طریقہ کیونکہ آدمی یہ کہے گا کہ بھائی خلفا راشدین میں بھی تو اختلاف ہوا خلفا راشدین میں بھی بعض مسائل میں اختلاف ہوا یہاں جزی مسائل کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں ان کا متفقہ طریقہ متفقہ راستہ جس پر سب چلے اس راستے کی بات ہو رہی اسی لیے سنت کا لفظ واحد ہے ان کا متفقہ طریقہ جس پر وہ چلے ان کی سنت جو سب کی سنت ہے ایک دو کی نہیں سمجھ میں آ رہی بات جس چیز میں خلفائے راشدین میں اختلاف نہیں جس پر وہ سب کے سب متفق تھے اس راستے کی پیروی تمہارے لیے ضروری ہے میرے پاس اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ساتھ صحابہ کو بھی جوڑا ہے لہٰذا جب نبی نے صحابہ کا خصوصی تذکرہ کیا ہے بعد کے اختلافات کے دور میں بعد کے فطروں کے دور میں اور بتلا کہ ہلاکت اور بداعت اسی وجہ سے آئیں گی کہ اس کو چھوڑا جائے گا لہذا ہمارے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم صحابہ کے عقیدے اور ان کے منحص کو دیکھ کر چلیں اس کی پیروی کریں بہت ضروری ہو جاتا ہے اس حدیث کو امام احمد وغیرہ رواج کیا جیسا کہ میں نے بیان کیا سورہ النساء میں اللہ نے اور آگے بڑھ کے بات کہی اور وعید بیان کی حدیث میں تو آ رہا ہے کہ ہلاکت ہے اور ٹیڑھا پن ہے گمراہی ہے اللہ تعالیٰ نے مزید اس کو بیان کیا قرآن کریم میں سورہ النساء آیت نمبر 115 میں جیسے حدیث میں آپ نے اپنے ساتھ صحابہ کو جوڑا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں صحابہ کو جوڑا ہے اللہ تعالی پر مانتا مَا الرسول الرسول کا مطلب ہوتا ہے رسول سے ہٹ کے اور جانب چلے جانا رسول یہاں جا رہے ہیں تو یہاں چلے جانا میو رسول جو رسول کی مخالف جانب اختیار کرے رسول کے بالمقابل طریقے کو اختیار کرے ومو شاف اک رسول جبکہ ہدایت اس پر واضح ہو چکی ہے ہدایت کے واضح ہونے کے بعد حق واضح ہونے کے بعد بھی رسول سے ہٹ کے دوسرے راستے پر چلے اور مین کا راستہ چھوڑ کے کسی اور راہ پر چلے دیکھیے اللہ تعالی یہاں پر بتلا رہا ہے نولی ماں طلّہ و نسلی جہنم دو سزائیں جہاں وہ مڑا ہے ہم اس کو وہیں موڑ دیں گے جو گمراہی کا راستہ رسول سے ہٹ کے اس نے اختیار کیا ہے وہ مڑا ہے ہم اس کو موڑ دیں گے یعنی گمراہی اس کے لیے آسان ہو جائے گی وہ غلط راستے پر چلنے کے لیے قدم اٹھائے گا ہم اس کو قدم اٹھانے کی طاقت دیں گے اس کے قدموں کو روکیں گے نہیں یہ دنیا کی سزا ہے کہ ایک انسان حق کے واضح ہونے کے بعد جب حق کو نظر انداز کرتا ہے تو باطل اور زیادہ خوبصورت دکھائی دینے لگتا ہے ایسا کون کرتا ہے اللہ کرتا ہے کیوں اس لیے کہ تو لائق نہیں ہدایت کے یہ دنیا کی سزا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کیوں حق واضح ہوا حق واضح ہونے کے بعد تو نے اس کو نظر انداز کیا کا مطلب تو حق کو اس لائق نہیں سمجھتا ہے کہ اسے اختیار کر اپنی بات کو چھوڑ دے ٹھیک ہے تو حق کے لائق نہیں ہے تو باطل ہی کے لائق ہے پہاڑ سے تو کودا ہے تیری مرضی اب تو نیچے ہی جائے گا گڑے میں ہی جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نو اللہ جہاں وہ بڑا ہم لیکن کیا ہے آخرت میں, جہنم اس کو جہنم میں پہنچا دیتے ہیں وہ ساعت اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے یہاں پر آپ غور کریں دو جرم بتائے گئے دو سزائیں بتائی گئی اس آیت میں یہ سورہ انیسا کی آیت نمبر 115 ہے دو گنا اور دو سزائیں پہلا گنا ہدایت واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت اعتقاد میں قول میں یا عمل میں مخالفت تین طرح سے ہوگی عقیدے میں مخالفت قول میں مخالفت یا پھر عمل میں مخالفت سرے سے قبول نہ کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے یا قبول کرنا لیکن تعمیل نہ کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے جو رسول کی مخالفت کرے یہ ایک جرم ہے دوسرا جرم کیا ہے ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ چلے بھائی ایک آدمی کے لیے برباد ہونے کے لیے جہنم میں جانے کے لیے گمراہ قرار پانے کے لیے کیا اتنا جرم کافی نہیں ہے کہ رسول کی مخالفت کیا اس کیسے گمراہ ہو گیا کافی ہے نا جو آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف راستہ اختیار کرے آگ سے ہٹ کے چلے وہ خود ہی گمراہ ہے اس میں اور جرم بڑھانے کی ضرورت کیا ہے اللہ نے ایک اور جرم بتایا اس کا اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے معلومات یہ بہت اہم چیز ہے یہ بھی فی فیضاتی ہی ایک جرم ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات نازل ہوئی اس وقت میں ایمان والے کون تھے جو رسول کی مخالفت کرے اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے اور راستہ چلے تو ایمان والے کون ہیں آپ دیکھ چکے ہیں اللہ نے کیا فرمایا جو رسول کے ساتھ ایمان لائے وہ صحابہ ہیں پہلے ایمان والے صحابہ ہیں تو رسول کی مخالفت کریں اور صحابہ کے صحابہ کی راہ کو چھوڑ کر اور صحابہ کی راہ کیا ہے راستہ واضح راستہ اس کو کیا کہتے ہیں ہم نے پہلے دیکھی ہے اس کو منہج کہتے ہیں کہ صحابہ ایمان والوں کا راستہ ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے اور راستہ چلے اس کو ہم اگر کہیں ایمان والوں کا منہج چھوڑ کے اور منہج اپنائیں اور واضح کریں صحابہ کا منحج چھوڑ کے اور منحج اختیار کریں کیا ہوگا نولی ما طلّہ جہاں مڑا ہے ہم موڑ دیں گے یعنی اس کو اپنی آئیڈیولوجی اچھی دکھائی دے گی اور یہ دنیا کی سزا ہے اور وہ آدمی مانتا ہی نہیں پھر اس کو کتنا بھی سمجھا ارے تم کو نہیں سمجھتا مجھ کو سمجھتا ہے کیوں آپ دلیل دے رہے ہیں آپ سمجھا رہے ہیں اس کو نہیں بھائی میں جو بول رہا ہوں وہی صحیح ہے کیوں اس لیے کہ یہ دنیا میں اللہ کی طرف سے اس کے لیے سزا ہے پلم مزا اللہ غلوبہ اللہ نے کیا فرمایا جب انہوں نے ٹیڑھے راستے کو اختیار کیا خود زائغ زائغ آپ نے دیکھا لا بعد اللہ عزیقی اللہ زید کے معنی ٹیڑا پن کے ہوتے ہیں فلم جب انہوں نے ٹیڑھے پن کو اپنایازاغ اللہ غلو بہم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا کروا دیا اور دل ہدایت کی جگہ ہے دل سمجھنے کی جگہ ہے اگر دل ٹیڑھا ہو जाए سمجھ ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور ہدایت سمجھ میں نہیں آتی ہے اور یہ کب ہوتا ہے جب آدمی اپنا علم صحابہ سے ہٹ کے کچھ اور بنا لے سلب سے ہٹ کے کچھ اور بنا لے ساری مصیبت کی جڑی ہے وہی تبھی غیر اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے اور راستہ اپنا ہے پہلی سزا گمراہی ہدایت دکھائی دینے لگے گی دوسری سزا آخرت میں جہنم اسی لیے آپ نے دیکھا لا یا بلو قرآن کریم کیا فرمایا کہ جو آدمی وہی ہودن تب یا ہدایا فلا یب اللہ Yes, وہ گمراہ نہیں ہوگا دنیا میں اور شقی نہیں ہوگا آخرت میں جو میری ہدایت کی پیروی کرے ہیں. صحابہ کے منحص کو چھوڑنے سے دو نقصان ہوتے ہیں دنیا میں آدمی گمراہ ہو جاتا ہے جیسے خوارج ہوئے اب نس ربی امبا عنہ گئے حضرت علی نے کہا جا سمجھاؤ ان کو صحابہ سمجھانے والے لوگ تھے فوراً حضرت علی نے جنگ نہیں کی ان کے ساتھ میں کہا جاؤ ان کو سمجھاؤ ابن عباس رضی اللہ تعالی کو طے کیا گئے کے لیے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی بات ان سے کہی کہا ٹھیک ہے تم لوگوں میں کوئی ایسا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو اس کا گواہ ہو میں جن کی طرف سے آیا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے قرآن نازل ہوا نبی پر جنہوں نے براہ راست نبی سے سیکھا قرآن کو تم میں کوئی ایسا ہے کیا نہیں زیرو ایک جواب نہیں کیوں؟ ابن عباس کا مقصود کیا ہے بولنے کا کہ تمہارے پاس وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے نبی سے قرآن کو سمجھا ہو تمہارے پاس وہ لوگ نہیں ہیں تم زیادہ سمجھتے ہو قرآن کو یا وہ لوگ جن کو نبی نے سمجھایا لیکن ان کی سمجھ میں پھر بھی نہیں آیا کچھ لوگوں کی آیا وہ الگ ہو گئے اسے. لیکن پھر بھی لوگ نہیں مانے اور انہوں نے حضرت علی سے جنگ کی ہے حضرت علی سے جنگ کی اور سب کو جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ غالب آئے صحابہ نے پیس کے رکھ دیا ان لوگوں کو قتل عام کیا اور اس کو بھی قتل کیا جس کے بارے میں بتایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ تعلق نے تو یہ طبقہ آپ دیکھیے صحابہ سے لڑا جنگ کی انہوں نے اور ابن عباس کے کی گواہی کے مطابق جب وہ گئے ان کے خیموں میں تو جیسے شہد کی مکھی کی بن بناٹ ہوتی ہے ویسے قرآن پڑھنے کی آواز ان کے یہاں سے آتی تھی اتنا قرآن پڑھتے تھے انشاءاللہ جب ہم خواہش کے بارے میں دیکھیں گے کہ ان کی کیا علامات ہیں بیس علامتیں علماء نے ذکر کی ہیں کیونکہ بیس علامتیں زیادہ ہیں اس کو تفصیل سے سمجھنا پڑے گا اور اس دور میں بھی یہ علامات دکھائی دیتی ہیں تو اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کیسے یعنی کہ ہم کسی پہ ٹھپا لگا دیں بھئی یہ فلانا خواہش خارجی ہے لیکن ہم دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس کے متاثر نظر آتا ہے کلیتن جزی طور پر لہذا یہ آیت بتلاتی ہے کہ رسول کا راستہ چھوڑ کر اور راستہ اپنائے تو کیا ہوگا گمراہ ہوگا اور جہنم میں جائے گا بیائی ہی یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کی ہے دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا رسول کی مخالفت ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے اور راستہ ٹھیک ہے آئیے دیکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے سمجھایا اور ابن کثیر نے اس حدیث کو اسی کے زمین میں ذکر کیا اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تب ترق و امتی اللہ میری امت تہتر بٹ جائے گی النار إلا واحدا سب, جہنم میں, جائیں گے ہی جہنم سب جہنم میں جائیں گے اور وہ تفتری أُمَّتِ میری امتراک آ جائے گا اس اس راستے کو چھوڑ کے دائیں بائیں لوگ نکل جائیں گے اور سب جہنم میں جائیں گے نتیجے کے طور پر آیت ہی بتا رہی ہے کل ہم پن اور اللہ ملت انواخلا ایک طبقہ ایک گروہ جنت میں جائے گا باقی سب جہنم میں جائیں گے صاحبہ نے پوچھا من یا رسول ابا وہ ایک ملت وہ ایک گروہ وہ ایک فرقہ جو تہتر میں سے جنت میں جائے گا وہ کون ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب نہیں دیا جو قرآن حدیث پہ چلیں گے آپ نے کیا فرمایا مل ہی جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں راستے سے مراد کیا ہے ہم پہلے لفظ دیکھ چکے ہیں آج بولے کہ منہج ہر جگہ منہج کیسا آ رہی ہے اچانک کیسے ہو گیا منحج کا مطلب ہوتا ہے واضح راستہ م انیال ہی واسطا جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ لوگ جو اس راستے پر ہوں وہ بچیں گے ہدایت پر ہوں گے جنت میں جائیں گے اس سے اختلاف کر کے جو بہتر گروہ جو اس سے ہٹ کے نکل کے دوسرے راہوں پہ دوسری راہوں پر چلے جائیں گے نتیجہ تر وہ کہاں چلے جائیں گے جہنم میں جہنم تو اہل ایمان کا راستہ یہاں پر بتلایا جا رہا ماں انیالیہ صحابی جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے جس پر میں ہوں کافی نہیں ہے میرا راستہ جوڑ کے جو لوگ چلیں گے وہ جاننا میں جائے گی کیا ضرورت ہے اللہ کو نبی کے ساتھ نبی کی مخالفت کے ساتھ ایمان والوں کا راستہ جوڑنا ان کا راستہ چھوڑ کے چلنے والے کیا ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہہ رہے ہیں جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے معلوم ہوا کہ کچھ اہم چیز ہے صحابہ کو چھوڑ کے نہیں چلے گا صحابہ کو چھوڑ کے نہیں چل سکتا ہے آپ نے اسی لیے ہمارے علماء بتاتے ہیں شیخ البانی نے کہا ہم صحابہ کو کیسے الگ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہ اللہ نے الگ نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ نہیں کیا جب گمراہ فرقوں کی بات نکلی جب جنت جہنم کا معاملہ اور بعد میں امت میں اختلافات کا معاملہ آیا اور ہدایت اور گمراہی اور جنت جہنم کا معاملہ آیا اللہ نے نبی کے ساتھ صحابہ کو جوڑ کے بتایا جو اطراف سے پر ہیں وہ ہدایت پر ہیں جو نہیں وہ جہنم میں جائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اختلاف اور اختلاف اور گمراہیوں کا ذکر کیا آپ نے اپنے ساتھ صحابہ کو ذکر کیا تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کے لیے اپنے ساتھ صحابہ کو ذکر کیا کچھ تو اہمیت ہے ہم بھی الگ نہیں کریں گے اسی لیے ہم بھی کہیں گے کتاب سن اور سلب کا منحج اور سلب سے ہماری مراد کون ہے صحابہ اور پھر وہ لوگ بھی جوش راستے پر چلے خصوصاً تابعین اور تبتاب لیکن اصل کون ہیں صحابہ کیوں اس لیے کہ ان کے بارے میں تو ایک دم صاف آیتیں اور حدیثیں ہیں اور ان کے بعد تبین وہ لوگ ہیں جو تابعین اور تبا تابین ہے کیونکہ ایک حدیث اس بارے میں بھی ہے جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے تو یہ حدیث جو میں نے بیان کی سرمزی کی حدیث ہے یہ حدیث سنن اتر میں ہے اسی لیے دو قول ذکر کر کے میں اس بات کو ختم کروں گا پھر آگے ہم اگلے درس میں کچھ باتیں دیکھیں گے ایک ہی قول بتاتا ہوں پھر انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے امام احمد ابن حمبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور امام اللہ عائی نے اپنی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنت وال میں اس کو ذکر کیا ہے ایک, ایک سو چھتر پر ہے امام احمد کیا کہتے ہیں اور امام احمد کے بارے میں سبھی جانتے ہیں کہ امام احمد کو امام و اہل سنت کہا جاتا ہے یہ اہل سنت والے امام, امام احمد کہتے ہیں اصول سنت عندنا سنت کے اصول ہمارے نزدیک کیا ہے سنت کا اصول ہمارے نزدیک کیا ہے اصول سنت عندنا آج تمس کتابی شروع سے کی ہے امام احمد نے کتاب سے شروع کی ہے کہ ہمارے نزدیک سنت کا بنیادی اصول یہ ہے اصحاب رسول اللہ اللہ وسلم بهم کہتے ہمارے نزدیک سنت کی بنیادی ہے اصول اصل کے معنی کیا ہوتے ہیں جڑا شرباساب تن و پرو حافظ اصل کے معنی جڑ ہوتے ہیں پرا کے معنی شاپی ہوتی ہے اصل سنت کی اصل جڑ بنیاد کیا ہے ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنا سنت کی اصل ہمارے نزدیک یہ ہے القتدا ابہم اور ان کی اقتدا کرنا ان کی پیروی کرنا و تر اور بداعتوں کو چھوڑ دینا ہمارے نزدیک سنت کی اصل یہ ہے جب تک کہ صحابہ کا فہم نہ لے سنت کی صحیح معنوں میں پیروی نہیں کر سکتا ہے کئی معاملات میں گمراہ ہو جائے گا سنت سمجھ کے عمل کرے گا حدیث پر لیکن وہ حدیث وہ مانا نہیں دے گی وہ آیت وہ مطلب نہیں نکلے گا اسی لیے خوارج نے کیا کیا حضرت علی کو کافر قرار دیا آیت کیا جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کرے یہ کافر ہے کہا کہ حضرت علی نے کیا رائے دی تھی ہماری طرف سے فلاں اور حضرت معاویہ کی طرف سے فلاں ہو جائے یہ دو دو آدمی مل کے جو ہے بیٹھے اور پھر فیصلہ کریں جھگڑا ختم کریں خوار نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا خلافت کا معاملہ دین کا ہے اور حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ دونوں میں سلح کے لیے آدمی بیٹھے یہ آدمی کیسے طے کر سکتے ہیں اللہ نے جو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ انکم اللہ اللہ فیصلہ کرنے والا تو اللہ ہے خلافت کا معاملہ تو شرعی ہے اور وہ اللہ ہی طے کرے گا لوگ کون ہوتے ہیں اور انسانوں کو حکم بنانے والا اللہ کی بجائے حکم بنا رہا ہے انسانوں کو تو یہ شرک ہے یہ کفر ہے حضرت علی کافر کافی الحمد للہ حضرت علی کو کافر حضرت معاویہ کو پوچھو سوچیے آیت سے استبلا کر کے صحابی کو اگر یہ اصول آپ رکھیں بھائی قرآن میں ہے نا تو پھر تو خوات صحیح ہو جاتے ہیں آپ ان کو غلط بتانے کی وجہ آپ کے کی بات کیا ہے خارجیوں نے حضرت علی کے حکم طے کرنے کی وجہ سے ان کو کافر قرار دیا آپ یہ بتلائیں کہ انہوں نے قرآن سے استدلال کیا تو پھر قرآن کی بنیاد پر وہ صحیح کیوں نہیں قرآن پہ چل رہے ہیں نا نہیں کیوں اس لیے کہ صحابہ کا فہم انہوں نے نہیں کیا ابن عباس ان کے پاس گئے کہا کیوں قرآن میں اللہ نے نہیں کہا بیوی شوہر میں جھگڑا ہو تو حاکم من حاکم امن من ہا اللہ نے نہیں بتایا کہ اگر بیوی شوہر میں معاملہ حل نہ ہوتا نظر آئے تو پھر اس میں سے حکم اور اس میں سے حکم اللہ نے خود کہا پھر یہ حکم کے بعد شرف مجری کیوں ہو رہی ہوئے ابن عباس اس عائد کو سمجھے قرآن کا صحیح فہم ان کے پاس ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لہذا قرآن کو تجویز سے پڑھنے والا اور کثرت سے اس کی سلدال کرنے والا حق پر ہو ضروری نہیں قرآن کا متأثر ہو کے دنیا میں مشہور ہونے والا ضروری نہیں ہے اس کا فہم صحیح ہونا چاہیے کثرت کلام ایک انسان کو اہل حق میں سے نہیں بناتا ہے قوت کلام سے ایک آدمی طاقت سے بولنے سے اکوالا نہیں بنتا ہے اس کا استدلال کیا ہے اس کے پاس صحابہ کا فہم ہے کیا نہیں ہے لہذا یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے اللہ تعالی ہم کو صحیح سمجھتا فرمائیں اور قرآن سنت کے سمجھنے میں محتاط ہونے والا بنائیں انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جو اصول ہمارے ہیں سلطی منہج کے جو اصول ہیں ایک ایک کر کے ان کو ہم دیکھتے چلے جائیں گے اور ان کے ذمن میں جو دلائل اس کے ہیں، چونکہ یہ اقوال ہیں آپ کو جو نوٹ دیے گئے اس میں تفصیل نہیں ہے یہ سارے دلائل تو کیا بولیں کی اس میں تو ساری دلیلیں آ رہی ہیں پہلے اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا انشاءاللہ ہم لوگ یہاں پر وہ سارے دلائل اگلے ہفتے کوشش کریں گے کہ ان ہمارے سامنے وہ اور وہ نوٹ بھی کرنا آسان ہوگا لوگوں کے لیے یہ جو دروس ہیں بہت اہم ہیں اور بہت سو کو ابھی محسوس ہو رہا ہوگا کہ یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ورنہ بہت ممکن ہے کہ آدمی کسی چیز کو دین سمجھے وہ دین نہ ہو کتنا افسوس ہوگا انسان کو قیامت کے دن کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ جس پر میں ہوں وہ دین ہے لیکن وہ دین نہیں تھا کیا خارجوں کو محسوس نہیں ہوگا قیامت کے دن جن کو ختم کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ صحابہ نے مل کے وہ تو لڑ رہے تھے اس بنیاد پر کہ ہم حق پر ہیں لیکن ان کو قتل کیا گیا اور وہ اپنے قتل ہونے والے کو شہید مانتے تھے اور حضرت علی کو کافر مانتے تھے کفار کے ہاتھوں شہید ہونے والا اللہ کے نزیب بہت بڑا شہید ہے وہ ایسا مانتے تھے قیامت کے دن معلوم پڑے گا یہ جو گمراہ اس وقت کتنا بڑا ہارٹ اٹیک آئے گا انسان کو لیکن مرے گا نہیں آدمی کتنا بڑا صدمہ ہوگا کہ قیامت کے دن آدمی سوچے گا میں جس چیز کو صحیح سمجھتا رہا اس کے لیے اپنی جان دی میں وہ صحیح نہیں تھا ضروری نہیں کہ کسی چیز کے لیے آدمی جان دے اور وہ صحیح بھی ہو تیری قربانی سے تیرا مقصد صحیح نہیں ہوتا اس کو یاد رکھیے جملہ کتنی بڑی قربانی دیا تو تیری قربانی دینے سے وہ صحیح نہیں ہوا قربانی اپنی جگہ مقصد صحیح ہونا چاہیے پھر چاہے تو قربانی نہ بھی دے تو وہ چیز صحیح ہے لیکن تو بہت بڑی قربانی کسی چیز کے لیے دے تو وہ صحیح ہو جاتی ہے ایسا نہیں کنڈے کرنے کے لیے میں نے میں پوری جائیداد میں نے خرچ کر کے کنڈے کیا تو تیرا کنڈا صحیح ہو جائے گا اس سے نہیں تری قربانی تیرے عمل کو صحیح نہیں کرتی تیرے مقصد کو صحیح نہیں کرتی ہے لہٰذا بہت سارے لوگ جہالت میں قربانیوں کا تذکرہ کر کے دیکھیے اکثر گمراہ فرقوں کا طریقہ ہی ملے گا آپ کو وہ قربانیوں کا تذکرہ کریں کتنی قربانی دی ٹھیک ہے کس چیز کے لیے قربانی دی اگر وہ صحیح ہے تو تیری قربانی قابل قبول ہے لیکن تیری قربانی سے تیرا مقصد صحیح ہو جاتا نہیں ہے فلانی لڑکی کو چھیڑنے کے لیے بہت قربانی دی میں نے کہاں کہاں سے کودا کہاں راتوں کو جاگا روڈ پہ چوک میں کھڑا رہا ہاں کیا, کیا, کیا تیرا مقصد غلط ہے مقصد صحیح ہونا چاہیے اس کے لیے تو قربانیاں کتنی دے گا تیری قربانیوں کی کوئی قیمت نہیں ہے اگر تیرا مقصد صحیح نہیں ہے وسائل وسائل یہ بہت اہم ہیں محض مقاصد کافی نہیں ہیں اور صرف قربانیاں کافی نہیں ہیں ایک انسان کے لیے صحیح چیز کے لیے قربانی دینا ضروری ہے کسی کے ساتھ صحیح طریقے سے قربانی دینا بھی ضروری ہے اس کو ہم ان شاء اللہ اگلے دنوں سمجھیں گے ایک ایک کر کے ایک ایک نکتام دیکھیں گے جس میں سے ہر چیز بہت اہم ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھنا فرمائیں ابو الحال اور سب اللہ علی و رکو